بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں انگیٹھی کا نام بارہا سنا تھا مگر اس کے اصل فوائد کا احساس میاں والی سینٹرل جیل میں آ کر ہوا جہاں دھند کوہرے اور سردی میں یہ انگیٹھی ایک عظیم الشان نعمت محسوس ہوتی ہے ویسے اب اکثر شہری علاقوں میں کوئلوں والی انگیٹھی کا رواج ختم ہو چکا ہے اور میرے خیال میں کراچی اور دوسرے بڑے شہروں میں نوجوانوں نے اسلام کی کوئی چیز اپنی زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہوگی بندہ نے پہلے پہل تیار جیل میں اس کا چلن دیکھا مگر اب میاں والی جیل میں تو گویا کہ اس کی حکومت ہے یہاں کے بعض قیدی مٹی اور ٹین کے چھوٹے ڈبوں کے ذریعے دستی انگیٹھی بنانے کے ماہر ہیں تیار جیل کے قیدی انگیٹھیوں میں خشک روٹیاں جلایا کرتے تھے جبکہ کہ یہاں کوئلے باسولت میسر ہیں انگیٹی پر آگ سینکنے کے علاوہ نہایت آسانی کے ساتھ کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے میرے اور مہربان کے پاس پہلے ایک انگیٹھی تھی جس پر مہربان کھانا اور چائے بناتا تھا اور رات کو انگیٹھی اس کے سیل میں رکھی رہتی تھی مگر اب الحمدللہ ایک اور انگیٹھی کا بھی انتظام ہو گیا ہے جو میرے سیل میں رکھی رہتی ہے اور میں اس پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ پاؤں سینکتا رہتا ہوں پسندوں میرے سیل میں دو انگیٹھیاں جلتی ہیں ایک انگاروں والی انگیٹھی اور دوسرا میرا دل ان دونوں میں سے جب دھواں نکلتا ہے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت بوجھل اور بھاری ہو جاتا ہے اللّہ مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک اللہ رحمتی کا فلا تکلنی الاءفسی نفسي عائین واسلی شعنی کلّ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیری خلق ہی سیدہ محمد اعلیٰ علی باسعاب ہی